الحمد لله نحمره ونستعينه ونستغفره ونقمر به ونتبكره ليه وأعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي لله فلا مضل الله ومن يضلل فلا هادئنا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ إِنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْجَرِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَعَسْرِ إِنَّ الْإِنْ فَعَمَلَ فِي خُسْرِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالْصَبْرِ اللهم صلِّي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نان محمد سے دنوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے یا زندگی مدینہ سے جون کے دوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جونیں ہوا کلا شاید سے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باتیں سوال لیں ابو بکر سے آئین نے وفا کھیلا دنیا مسلمان پہ بہت ہی تگ ہو گئی خب کے اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھیلا جن سے گنا نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وزام شرم و حیا کے لا مغرب کی وادیوں میں مارا نہ گدائے علم دروازے علم سے خراب جا کے لا نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اعلی دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کرنے کی بات کرتے ہیں ہم اعلے دل ہیں اور ندینے کی بات کرتے ہیں نہ <متحدث> خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو صحاب پیغمبر سے گینے کی بات کرتے ہیں وہ <متحدث> مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے بردا دن ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دن ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں میرے نہایت واجب احترام بزرگوں اہل سنت والجماعت جماعت اناس دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں ابتدائی گفتگو میں یہ بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ام وسنت ورجمات دیوبند کے مسلک کی ترجمانی کرتا ہوں دلائل کے ساتھ کرتا ہوں جرد کے ساتھ کرتا ہوں اور گلا جگر کرتا ہوں جگر اس کو آتی ہے جس کے بعد دلیل نہ ہو اور ڈر اس کو لگتا ہے جس کو اپنے ساتھ خدا کی طاقت پہ یقین نہ ہو ہمارے پاس دلائل بھی ہے ہم ججتے نہیں ہیں اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ججرتے بھی نہیں ہیں مجھے سے کوئی غرض نہیں کہ میں پنجاب کے کس جہاز کا ہوں اور بلوچستان ہوں ہمیں کوئی غرض نہیں ہم اس نبی کی ہیں جو پورے عالم کا نبی ہے اس لیے ہمارے سامنے پوری دنیا کی حیثیت ایک گاؤں کی ہے اب تو ایسی گلوبلائزیشن کا دوارا ویسی پوری دنیا ایک گاؤں بننے کی مسئلے ختم ہو گئے میں یہ وز اس لیے کر رہا ہوں کیا آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد پر بات کرنی ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ میں پیش کروں جو اہل سنت والجماعت احناف اہناف دیوبند کے مخالف ہو آپ کا حقا سے لے کے مجھے روکو اور اگر ہمارے مسلک کے خلاف نہ ہو تو ذرا آپ روکنا چاہو گی تو میں تب بھی نہیں رکوں گا غلط بات ہو تو آپ کو چاہیے مجھے روک دا میری کوئی رو رعایت نہ کرے لیکن بات دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے اور یہ بات میں دوسری سلیف وضاحت کر رہا ہوں کہ بارہ حضرات کا ذہن ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کی ذہن سازی کی گئی ہے یہ مسئلہ بیان کرو یہ بیان کرو یہ بیان کرو ہماری ذہن سازی کی ضرورت نہیں ہے ہم دیوبنگ کے گھر میں پیدا ہے دیوبنگ کے مدرسوں میں پڑے ہیں دیوبند کے نام پہ دنیا میں کام کرتے ہیں اب ہماری مزید ذہن سازی کی ضرورت نہیں ہے اور تیسری بات یہ دیر نشین فرمائے بہت سارے حضرات مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاح یہ مسئلہ بیان نہ کریں یہ بیان نہ کریں یہ بیان نہ کریں کیوں وہاں یہ فتنہ نہیں یہاں یہ فتنہ نہیں میں نے کہا ہم اس بنیاد پہ کام نہیں کرتے کہ فلاں مقابلے میں ہے یا نہیں ہم نے اپنے عقائد کو مثبت انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے تاکہ ہماری عوام پورے نشیل فرما اس پر میں چھوٹا سا پیش کرتا ہوں نے رمضان المبارک میں بیان کیا اور گفتگو بیس تراوی پر کی جب میں بیان سے فارغ خان صاحب پڑھے لکھے سمجھدار تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے ہمارے سیاست آباد میں آٹھ اور بیس کا جھگڑے ہی سارے بیس پڑتے ہیں تو پھر آپ کو بیس ترائی پر جان کی کیا ضرورت پیش آئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس علاقے میں کوئی پولیو کا مریض بھی ہے مجھے بیٹھا نہیں تو میں نے کہا پولیو کا حفاظتی ٹیکہ لگانے کے لیے اگر ڈاکٹر آئے تو آپ ٹھیک ہے میں نے کہا جب مریض نہیں کیوں پہلاتے ہیں کہتے حفاظتی ٹیکہ ہے یہ بیان بھی حفاظتی بیان ہے اب بات سمجھ آئے آپ بعض وہ کہتے ہیں یہاں تو یہ لوگ ہیں ہی نہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں آپ نے بات کیوں شروع کی ہے بالکل خاصی بیان ہے جب یہ ہوتے رہیں گے تو اتنے پیدا نہیں ہو اگا میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کی خدمت میں سورت اور لاسر قرآن کریم کی مختصر ترین سورت تلاوت کی ہے اس آئے کی جو میں تفصیل کروں گا اس کا آسان سا حوالہ بھی دوں گا سب حما کی دست بڑے آرام سے اردو کی تفصیل میں حوالہ دیکھ سکے میری عادت ہے میں بیانات کے دوران حوالے ایسے دیتا ہوں جب تک ہر آدمی کی پہنچ ہو ایسے حوالے نہیں دیتا کہ جس تک عام آدمی کی پہنچ نہ ہو اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے چار باتیں شاد فرمائی ہیں نمبر ایک اٹھا کر فرمایا کامیاب وہ شخص ہوگا نمبر ایک امن و اس کا عقیدہ سیکھو نمبر دو امر سنت کے مطابق ادا کرے نمبر تین اگر عقیدہ کے اندر فساد ہو تو شبہات سے فساد کا اضافہ کرے تواس بالحق اور اگر مزاج میں خواہشات اور شہوات ہو تو ان کی صلاح کرے تواس و تو یہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو نمبر دو عمل سنت کے مطابق ہو نمبر تین شبہات کا اضالہ کرنا اور نمبر چار خواہشات کی خواہشات کا امال یا اضالہ اطلاع کرنا یہ چار چیزیں بنیادی ہیں نمبر ایک عقیدہ اور عمل کا ٹھیک ہونا یہ عوام کے لیے ضروری ہے لیکن عوام سے زیادہ علماء کے لیے ضروری ہے اگر ایک مسجد میں ایک امام ہو اور پانچ سو نمازی اس کے پیچھے جماعت کی نماز پڑھے ان نمازیوں میں سے پچاس نمازیوں کا عقیدہ ٹھیک ہو ساڑھے چار سو نمازیوں کا عقیدہ غلط ہو اور امام کا عقیدہ ٹھیک ہو تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا عقیدہ فاسد ہے ان کی نماز فساد عقیدہ کی بنیاد پر نہیں ہوگی لیکن امام کا عقیدہ ٹھیک ہے تو باقی نمازیوں کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر مسجد میں امام ہو اور پانچ سو نمازی ان پانچ کا عقیدہ ٹھیک ہو اور مسجد کے امام کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو پانچ کے پانچ کی نماز نہیں ہوگی معلوم ہوا کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا عوام کا ضروری ہے لیکن عوام سے زیادہ عقیدے کا ٹھیک ہونا مولا صاحب کا ضروری ہے میں یہ بات کیوں ہمارے عموماً لوگ کہتے ہیں مثلاً میں آپ کے شہر میں آیا میں نے بیان کیا میرا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے مجھے علماء کہتے ہیں مولا کو مت بلاؤ تمہارے لوگ کہتے ہیں اس نے اس مسئلے پر بات نہیں کی میں نے کہا بات یہ نہیں کہ اس مسئلے پر بات کی ہے یا نہیں مسئلہ یہ کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں تو جو باتیں اتنی الگ ہیں کوئی بات کریں یا نہ کریں میں کوئی عقیدہ بیان کر دوں یا قیدہ چھپا دو یہ بات کا مسئلہ ہے پہلے آپ دیکھیں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے یا میرا عقیدہ خاصر ہے اس کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے اس لیے عقائد کو میں ہر جگہ دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہوں نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے نمبر دو عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے عمل کا سنت کے مطابق ہونا عوام کا ضروری ہے عوام سے زیادہ علماء کا ضروری ہے ایک امام اور پانچ سو مختلف اس میں ساڑھے چار سو نمازی خدا نخواستہ داری منڈائیں تمام کی نماز پہ اثر نہیں پڑتا لیکن ایک امام داری منڈائیں اور پانچ سو مختلف داڑھی رکھی ہو تو نماز پہ اثر پڑتا ہے اس لیے عمل عوام کا ٹھیک ہونا ضروری ہے لیکن عالم کا عوام سے زیادہ ٹھیک ہونا ضروری ہے صحیح عقیدہ اور مصنون عمل یہ دونوں کی ضرورت ہے تواس و بے حق اور تواس و بے خبر یہ عوام کے بس میں نہیں ہے یہ صرف علما کا کام ہے عبیدے میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے عمل میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے شبہات کا اضافہ کریں گے تواسیح بالحق بنے گا اور خواہشات کو ٹھیک کریں گے تواسی بخبر بنے گا یہ تصدیق کس نے لکھی ہے معرف القرآن میں مفتی محمد شبی رحمت کی ہے الفاظ میرے ہیں گفتگو حضرت رحمت اللہ علیہ کی ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور مسئلہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے آج کی مجلس میں نئے ایک نظریے کو بنیاد بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا مختصر ذکر کر کے اس میں جن عقائد کا تذکرہ ہے اور ان کی بنیاد پہ جو لوگ شبہت پیدا کرتے ہیں میں اس کو صاف کروں گا تاکہ کچھ ہمارا ذہن ٹھیک ہو پہلا نظریہ ایک دین نشین فرما لیں آسان لفظوں میں ایک نبی اور ایک صحابی نبی کا مطلب کیا ہے اور صحابی کا مطلب کیا ہے ہم نبی کو نمائندہ خدا کہتے ہیں اور صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا اور صحابی دونوں صحابی نمائند مصطفیٰ یہ نظریہ دین میں رکھ لیں جو نبی کو نمائندہ خدا نہ سمجھے یہ بھی حق پہ نہیں ہے اور جو صحابی کو نمائندہ مصطفیٰ نہ سمجھے یہ یہی حق پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ کے الفاظ چاہیے نبی دے گا اور اللہ کے الفاظ کا معنی چاہیے وہ بھی نبی دے گا تیمبر کے الفاظ چاہیے وہ صحابی دے گا نبی کے الفاظ کا معنی چاہیے تو وہ بھی صحابی دے گا نبی نمائندہ خدا کا مطلب یہ نہیں ہے الفاظ قرآن مدینہ کے نبی سے لو اور مانا خاران کے موری صاحب سے لو الفاظ قرآن نبی سے لو اور مانا سرگوزہ کے مولوی سے ہو. الفاظ قرآن का کا نبی دے تو مانا بھی مدینے والا نبی دے اور اگر پیغمبر کے के کے الفاظ نبی کا صحابی دے تو مانا بھی پیغمبر کا صحابی ہے یہ آپ بنیادی نظریہ سمجھے میں اس हल्की ہلکی کی چھوٹی سی دو سال دلیلیں دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے اس پر ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذہن میں رکھیں بنیاد وہ ہے آگے مزید بات کریں گے کے موقع پہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب مشہور کر دیا گیا ان کو مکہ نے شہید کر دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کے رام چودہ ساڑھے چودہ سو یا پندرہ سو ان صحابۂ کے سے بیٹھ لی ہے اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا اوپر پیغمبر کے صحابہ نے ہاتھ رکھا پھر آخر میں اپنا ہاتھ نبی نے رکھا ایک قرآن کریم کو دیکھو اور سات حدیث مبارک کو دیکھو قرآن کریم میں ہے پیغمبر جنہوں نے بیعت آپ کی دی ہے دیکھنے میں بیعت آپ کی ہے در حقیقت یہ بیعت خدا کی ہے خدا نے ندی کی بیعت کو اپنی بیعت فرمایا ہے اس کی وجہ نبی نمائندہ خدا ہے نبی کی خدا کی بات ہے اور حدیث حضور پاک, پاک نے ہاتھ بڑھایا اوپر صحابہ اکرام نے ہاتھ رکھے کہ میں اگر عثمان ہوتا وہ بھی بیت میں شریک ہوتا عثمان نہیں ہے یہ دیکھنے میں ہاتھ محمد کا ہے لیکن یہ آپ عثمان کا ہاتھ سمجھو پیگمبر نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتایا کیوں اس لیے کہ عثمان پیغمبر کے کام کے لیے پیغمبر کے نمائندے بن کے گئے تھے تو قرآن کریم نے مصطفیٰ کوفی کو مصطفیٰ کو عثمان فرمایا نبی نمائند خدا ہے صحابی نمائند مصطفیٰ ہے کیا میں, میں موجود ہے عز عز بن فرماتے ہیں رضی اللہ عثمانہ کان رسولا رسول رسول یا بال رسول دو بار آیا عثمانہ رسول رسول اللہ ہے یہ رسولہ کا معنی الگ ہے رسول اللہ کا معنی الگ ہے رسول رسول اللہ ہے رسول اللہ سے ملال اللہ کے پیغمبر ہے رسول رسول اللہ سے ملال عثمان بن عفان ہے فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر میں یہ رسول اللہ ہے عثمان مکہ مکرمہ میں رسول رسول ہے رسولندہ کا مانا نمائندہ خدا ہے رسول اللہ کا معنی نمائند مصطفیٰ ہے ہمارے پیغمبر خدایہ میں نمائندہ خدا بن کے کھڑے ہیں عثمان مکہ مکرمہ میں نمائندۂ مصطفیٰ بن کے کھڑے ہیں میں نے ایک عید اور ایک حدیث پڑھی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندۂ مصطفیٰ نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتا ہے تم بھی قرآن پڑھتے ہو فرق کیا ہے یہ بھی حریض پیش کرتے ہیں تم بھی حریض پیش کرتے ہو فرق کیا ہے میرے فرق یہ ہے ایک بندہ مدینے والے نبی سے قرآن کے الفاظ لے توجہ رکھنا اور مانا خود کرے اور ایک بندہ الفاظ قرآن مدینے کے نبی سے لے اور مانا مدینے کے نبی سے لے اب میں خاص لفظوں میں کہنے لگوں اگر کوئی شخص مدینے کے پیغمبر سے الفاظ لیتا ہے اور مانا لاہور کا لیتا ہے تو یہ پرویزی بنتا ہے الفاظ مدینے کے نبی سے لے مانا قادیان سے لے یہ مرزی بنتا ہے لفظ مدینے کے نبی سے لے اور یہ مانا مانا بم بہترے یہ نائک بنتا ہے لفظ مدینے کے نبی چلے اور مدانا مانا مدینے کے نبی چلے جو بند بنتا ہے لفظ بھی مدینے کے نبی سے اور مانا بھی مانا بھی مدینے کے نبی سے اب فرق تو پڑے گا وہ بھی قرآن پڑھتا ہے تم بھی قرآن پڑھتے ہو بھائی مسئلہ قرآن کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کس سے لینا ہے جھگڑا تو یہاں پر ہے اس سے بات بدل جاتی ہے اسی طرح لوگ آپ سے کہیں گے بے سم میں اور آلے جیسو میں فرق کیا ہے یہ شخص مجھے کہتا ہے بھائی سم میں آلے جیسو میں فرق کیا ہے میں نے کہا پہلے ان سے پوچھو پھر ہم سے پوچھو تاریخ ان سے پوچھا ہے میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں کہتے وہ کہتے ہیں ادھر جاؤ تو ابو حریفہ ادھر آؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جاؤ امام ہے ادھر آؤ تو نبی ہے ادھر جاؤ تو ادھر آؤ تو حدیث ہے میں نے کہا بالکل غلط کہتے ہیں جس تم کیا کہتے ہو میں کہ ادھر جاؤ تب بھی نبی ہے ادھر آؤ تب بھی نبی ہے ادھر جاؤ تب بھی نزیف ہے ادھر جاؤ تب بھی حدیث ہے پھر فرق کیا ہوا ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی ادھر بھی ادھر بھی حضیب ادھر بھی حضیب فرق کیا ہوا میں نے کہا فرق سمجھنا ایک بار میں دونوں کا اتفاق ہے ہم بھی کہتے ہیں پہلے حجیف غیر مقلف بھی کہتے ہیں کہ حدیث جو دیکھا وہ پیغمبر کا صحابی دے گا نبی کے صحابی کو درمیان سے نکال دو الفاظ پیغمبر نہیں ملتے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں جھگڑا کیا ہے وہ کہتے ہیں الفاظ پیغمبر کا صحابی دے مانا کون دے اگر لفظ صحابی کرو اور مانا بھی صحابی چلو جو بد بنتا ہے لفظ صحابی چلو مانا بہابی چلو تو مثلا غیر مقرر بنتا ہے ہم کہتے ہیں لفظ بھی صحابی دے اور مانا بھی صحابی دے وہ نمائند مفتفا ہے وہ کہتے لفظ ہابی دے گا معنی بحابی دے گا جھگڑا الفاظ کا نہیں ہے جھگڑا مانے کا ہے الفاظ بھی نبی دے معنی بھی نبی دے مسلک ارب سنت و اظمال احاط بنتا ہے مدینے کا نبی لفظ دے معنی قادیان دے مرزئی بنتا ہے لفظ مدینے کا نبی دے معنی لاہور دے پرویزی بنتا ہے لفظ مدینے کا نبی دے اور معنی بمبئی دے تو ذاکر نائک بنتا ہے لفظ مدینے کا نبی دے اور مانا مدینے کا نبی دے تو مسلک دیو بند بنتا ہے لفظ صحابی دے اور مانا بھی صحابی دے جو بند بنتا ہے لفظ صحابی دے مانا بہابی دے مطلق اہل حریض بنتا ہے ہمیں صحابی مبارک تمہیں بہافی مبارک اگر آپ کو میں سمجھ آئے میں مثال دیتا ہوں تاکہ بنیاد اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے مجھے اگلی بات سمجھا میں تعلیم ایک شخص آپ کو بھی کہے گا مجھے بھی کہتے ہیں امام کے بھی یہ فاتح پڑھتے ہو ہم نے کہا نہیں پڑھتے دہیز تم پڑھتے ہو جی ہم پڑھتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کے ذمہ ہے ہمارے ذمہ تو نہیں ہے ہم تو نہیں پڑھتے تم پڑھتے ہو دہیز توارے ذمہ تاری بخاری شریف میں عزیز موجود ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سلاتہ یقرا بفاطیہ تل کتابی جو شخص فاتحہ نہ پڑھے کی نماز نہیں ہوتی یہ تو ترجمہ میں کر رہا ہوں نا ان کا ترجمہ سنیں لا سلا فاطیہ تل کتاب نماز نہیں ہوتی جو فاطیہ نہ پڑھے خواہ امام ہو خواہ مختح ہو خا اکیلا ہو یہ ترجمہ ان کا میں نے کہنا لا سلا تل من من چھوٹا ہے مانا چھوٹا کرو جو کرو یہ جو نہ کرو جو نہیں بنتا اس کا مانا نہیں سمجھا لا سلا لمن جو بھی خا امام خامت خا اکیلا میں نے کہا خا خو خ کا ترجمہ نہیں ہے بات سمجھ آ رہی لا سلا کا توجہ رکھنا لا لمن لم سلام یقوا چاہیے من جو آم نہیں ہے میں نے کہا نہیں اتنا بھی آمن جتنا آپ نے بنایا ہے بنے کے لیے کتنا ہے میں نے کہا آئے میں پڑھتا ہوں اور من کا ترجمہ آپ عام کرنا قرآن کریم میں ہے یستا فرون فل ارض خریدتے اختصار کرتے ہیں ان کے لیے جو بھی زمین میں ہو خواہ مسلمان خا کافر ٹھیک ہے کہتے نہیں میں نے کہا کیوں نہیں من عام ہے نا کہتے نہیں یہاں من سے مداعت مومن ہے تو میں نے کہا من لمبا نہ ہوا نا جو بھی یستغفرون لمن فرون الارض فرشتے استحفار کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں یا جوش مراد خو خا, خا نہیں ہے جوش مراد مومن ہے صلاح صلاح من اس کی نماز نہیں ہوتی جو ہاتھیاں نہ پڑے یہ جو करना لمبا کرنا خواہ خا کرنا یہ تجمہ تمہارا ہے صحابی کرنی ہے وہ یہ کہتے جی کیسے میں نے کہا نیومبر سے تم نے سنی ہے کاغی نہیں میں نے سنی ہے کاجی نہیں کہ کس نے سنی ہے صحابی نے کرو یہ عزیز بخاری میں ہے مانا ترمزی میں ہے امام بخاری استاد ہے امام ترمدی شاگ اللہ کے نبی استاد ہے جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ نے تب کیا جو تر میں موجود ہے نہ بخدہ انحدہ ادا کا نہ بخدہ ہو انہ ادا کا نہ بخدہ ہو نماز نہیں ہوتی اگر فاتحہ نہ پڑے یہ عدیز امام کے لیے نہ یہ مختری کے لیے نہ یہ کس چاہیے کیا یہ حدیث اکیلے آدمی کے لیے ہے میں نے کہا اگر ترجم لفظ صحابی سے لو مانا بہابی سے لو تو یہ حدیث مختری کے لیے ہے اور اگر یہ لفظ صحابی سے لو معنی بھی صحابی سے لو تو پھر حدیث اکیلے کے لیے ہے اگر امام کے بیچ یہ فاطہ پڑھنی یہ معنی بہابی کا ہے فاتحہ نہیں پڑھنی یہ معنی صحابی کا ہے معنی صحابی سے لو تو امام کے بیچ فاطہ نہیں ہے مانا بحابی سے لو امام کے بیچ یہ فاجار موجود ہے پڑھتا وہ بھی حدیث ہے پرتے ہم بھی حدیث ہیں وہ مانا بہت ہی میں نے یہ تو نہیں کہا تمہارے پاس حدیث نہیں ہے تمہارے پاس حدیث ہے ہمارے پاس یہ تمہارے <سؤال> پاس یہ بخاری شریف ہے ہمارے پاس یہ بخاری شریف ہے جھگڑا لفظ پر ہے یا مانا پر <سؤال> <سؤال> <سؤال> جھگڑا کس پر ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> بات تو صرف اتنی کتنی رکھنی چاہیے دو. مشت, کتنی چونکہ گاڑی کا جی نہیں گاڑی کو بڑھاؤ ہم نے کا کتنا کا جتنی بڑھتی ہے ہم نے کا دلیل کا بخاری شریف میں جب بخاری کے علاوہ باتیں نہیں ہوئی آپ سمجھیں گے بہت بڑا عالم ہے جو بات پوچھو بخاری جو بات پوچھو بخاری جو بات پوچھو بخاری یہ تو بہت بڑا باز لوگ ہے جو بات پوچھو قرآن جو بات پوچھو قرآن میں ساری بات وقت ہو ہے نا میں ساری نہیں کرتا. اشارے میں کرتا جاؤں گا آپ سمجھتے جائیں گے تو یہ دلیل کاجی بخاری شریف میں ہے میں نے کہ ہے کاجی صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خالب بخیر الرحا و شوارت مشرقین کی وخالفت کرو اپنی داع بڑھاؤ اپنی منچے کٹاؤ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نبی نے فرما دیا بڑھاؤ تم کون ہوتے ہو مٹھی کے بعد تراشنے اور کاٹنے والے میں نے کہا جیس ستمبر سے تم نے سنی ہے کہ نہیں میں نے کہا میں نے سنی ہے نہیں میں نے گیسری سنی ہے صحابی نے تو میں نے کہا ترجمہ خود نہ کرو ترجمہ صحابی سے لے لو حضرت امام بخاری نے جل لسانی کتاب اللباس باب الفاظ کے دار یہ عزیز نقل کی ہے حضرت امام بخاری پہلے عزیز پاک لائے خالق المشرقین بخر اللہ بخوش مشرقین کی مخالفت کرو اپنی بڑھاؤ اپنی مجھے کٹاؤ اور کہ صحافی سے نام عبد اللہ عمر ہے رضی اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فوراً امام بخاری اس حدیث کا ترجمہ اسی صحابی سے پیش کرتے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں کا نبن عمارا حجا اب تمارا اللہ فضول افزو عبداللہ بن عمر مدینہ سے مکہ جاتے ہر یہ عمرے کے لیے سفر میں کئی دن لگ جاتے کچھ داڑھی ان کی بڑھ جاتی ہر جمعہ سے فارغ ہوتے اپنی کو جب مٹھی سے بڑھ جاتی چاٹ لیتے میں نے کہا صحافی سے لو مانا بہاپی دلو تو داڑھی ناپ سے نیچے تک جاتی ہے لفظ صحابی دلو اور مانا صحابی دلو تو پھر مٹھی ہی رہتی ہے تمہیں مانا بحافی مبارک ہمیں مانا ہے صحابی دیوبند دیوبند یہ دو مثالیں کافی ہیں یہ بہت بہت سارے مسئلے بیان کر رہی ہے مسئلہ تھوڑا ہے تم بنیاد بنا رہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے نبی نمائندہ بولو نبی نمائندہ صحابیمائندہ نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ مصطفی انبیاء کی تعداد کتنی ہے میں آپ سو بات پوچھتا جو آپ کو آتی ہے وہ نہیں پوچھتا جو آپ کو نہیں آتی کیوں میری عادت ہے میں خان خان سے بات کرتا ہوں انبیاء کی تعداد کتنی ہے بولو ایک لاکھ صحابہ کی تعداد کتنی ہے جو امبیا بھی سوال صحابہ بھی ایک جیسی تعداد کیوں ہے نکتا سمجھنا امبیا بھی سوال صحابہ بھی سوالاک میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں جن کو مجھ سے عقیدت ہے ان کو ہے جن کو عقیدت نہیں ہوتی وہ تیسویں گیئر میں چوتھا گیئر لگ جاتا ہے اور پھر کچھ نہیں بڑھتا میں تو بات چھپاتا نہیں ہوں جن کو محبت ہے محبت بڑھ جاتی ہے وجن کو نہیں ہوتی تیسرے گیٹ کی بجائے تو سبے چلے جاتے ہیں اس لیے میں دعائیں مانگتا ہوں بد دعائیں کبھی نہیں دیتا اللہ جو ہمارے آنے پر خوش ہیں وہی خوشیاں دے جو ہمارے آنے پر, پر پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ہم نے دعا دی ہے بد دعا تو نہیں دی اب بات سمجھنا انبیاء کی تعداد بولو انبیاء کی تعداد صحابہ کرام کی تعداد اس کی وجہ بتانے لگو میں جملہ کہہ رہا تھا ایک کام آپ کا خطیب کرتا ہے اور ایک کام آپ کا وکیل کرتا ہے جہاں خطابت رکتی ہے وہاں آپ کا وکالت شروع ہوتی ہے آپ کسی بھی خطیب سے سنیں گے وہ یہی کہے گا انبیاء سوالات صحابہ کرام سوالات یہ سوالات کیوں ہیں میں کیوں پیش کرنے لگا ہوں نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ مصطفیٰ اللہ نے ہمارے پیغمبل کو اعزاز بخشا ہے میرے محمد کے اعزاز تیرا ہے نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندے مصطفیٰ ہے جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں اس پر نمائندگی خدا ختم ہے ان پر نمائندگی نمائن مصطفیٰ ختم ہے میں جملہ کہنے لگا جب حضور آئے ہیں نبوبت ختم ہو گئی جب حضور گئے ہیں صحابی ختم ہو گئی اس طرح پیغمبر کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا کائل ہونا یہ بھی ایمان سے نکلنا ہے پیغمبر کے جانے کے بعد کسی اور صحابیت کا کائل ہونا یہ بھی ایمان سے نکلنا ہے نبی کے آنے پہ نبر ختم ہے نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے نبی نمائندہ خدا صحابی ایک عنوان تو یاد کر لے نا نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ مصطفہ میں ایک بات اور کہنے لگوں نبی معصوم ہے یا نہیں بولو نبی اور صحابی معصوم نہیں ہے بلکہ میں جملہ کہتا ہوں نبی تنہا معصوم ہے صحابی تنہا مومن صحابی تنہا عدم صحابی تنہا بجس صحابی تنہا محفوظ جملہ یاد رکھنا نبی تنہا معصوم صحابی تنہا مومن صحابی تنہا بجس صحابی تنہا محفوظ. صحابی تنہا نادل. اور جب سب جمع ہو جائیں تو ایسے ہی معصوم جیسے نبی معصوم ہے آپ کو اس کا معنی سمجھو تو پھر اصول فقہ کھولو کہ جمع صحابہ یہ معصوم ہے اس کی وجہ نبی اکیلا نمائندہ خدا ہے اور صحابی تنہا یہ جی نمائندہ مصطفیٰ ہے کوئی صداقت میں نمایاں کوئی عدالت میں نمایاں کوئی حیاب میں نمایاں کوئی شجاعت میں نمایاں کوئی حدیث میں نمایاں کوئی, کوئی فکا میں نمایاں وہ سابق نبوت پیغمبر کے صحابہ میں بکھرے ہیں اور پیغمبر تنہا نمائند خدا ہے یہ سارے ملے تو کامل نمائندہ مستفیٰ ہے اس جب صحابی اکیلا وہ مومن ہے اکیلا وہ عادل ہے اکیلا وہ حجت ہے اکیلا ہے جب جمع ہو جائیں پی منبل کی طرح معصوم ہے اس لیے میں جملہ گئے تو آپ نے کئی بار سنا نبی چاند ہے صحابہ ستارے ہیں اس کا معنی بھی سمجھو جب چاند پھیلتا ہے ستارے بنتے ہیں جب ستارے سمٹتے ہیں تو چاند بنتا ہے نبوبت پھیلتی ہے اصحاب بنتے ہیں اباب سمٹتے ہیں نبوبت بنتی ہے نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ ہے نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ مصطفیٰ جب نبی بولے توجہ جب نبی بولے تو پھر قرآن بنتا ہے جب صحابی بولے تو پھر حدیث بنتی ہے نب کی زبان سے جملہ نہ نکلے اور آن ماننا مشکل ہے صحابی کال رسول نہ کرے تو حیث مصطفیٰ کہنا مشکل ہے نبی زبان حجت ہے تبھی تو بولے قرآن ہے صحابی زبان حجت ہے تبھی تو بولے حدیث ہے نبی حجت نہ مانو قرآن نہیں ملتا صحابی حجت نہ مانو پیغمبر کا فرمان نہیں ملتا نبی نمائندہ خدا ہے باد قرآن ملتا ہے صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے بات پیغمبر کا فرمان ملتا ہے نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مستفعا مستفعا مستفعا ہے میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں یہ زین بندے تگلی باتیں سمجھنا بہت آسان ہے اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفی عطا پر ہمارا میں ایک مسئلہ پیش کرتا ہوں میں صرف اشارے کر رہا ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے مرد کی نماز کا طریقہ جدا ہے عورت کی نماز کا طریقہ بولو مرد کی نماز عورت کی نماز میں فرق ہے میں اپنے درائن نہیں چیل رہا جو لوگ کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے ان سے پوچھو دلیل کیا ہے وہ دلیل سے ہی بخاری آپ پریشان ہو گیا بخاری سے بات نہیں کرتے بھائی دلیل کاری سے ہی بخاری وہ دلیل کون سی ہے میں اس مکمل دلیل پہ بات نہیں کر رہا آپ نیٹ کھول مرد عورت فرق میرا بیان سن لو ایک گھنٹے میں پورے دلائل گے میں نے جو ایک جملہ کیا نا اس پر میں سارے دلائل لے لو تاکہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے صحیح بخاری میں ہے دہیل پیش کرو مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کمارا سلی تم نماز ایسے پڑھو توجہ رکھنا تم نماز ایسے پڑھو جیسے نماز میں پڑھتا ہوں میں نے غیر مکل سے پوچھا کہ تم کے مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے تمہارے پاس دلیم کیا ہے دلین سے بخاری میں اللہ کے نبی کا احساس ہے سلو کمارا تم نماز ایسے پڑھو جیسے نماز میں پڑھتا ہوں میں نے کہا لفظ نے ٹھیک پڑھے ہیں تون نے ترجیح غلط کیا ہے کاری غلط کیسے کیا میں نے کاما को سلیم کا ترجمہ تو کیا ہے لیکن تم نے اس لفظ کا ترجمہ دیا. سلو کمارا ایک تو مونی یہ کمارا ایک تو مونی کا ترجمہ کرو تاریخ کا ترجمہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا میں نے کہا یہ پھر خطاب تجھے بھی نہیں ہے یہ خطاب مجھے بھی نہیں ہے کیا جی کیوں نہیں ہے میں نے کہا یہ خطاب جنہوں جی نے پیغمبر کو دیکھا ہے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہمیں تو خطاب ہی نہیں ہے یہ خطاب تو انہیں ہے جنہیں نبی کو دیکھا ہے میں نے کہا وہ کون ہے کیا پیغمبر کے صحابہ میں نے کہا جو حکم انہیں تھا تو انہیں اپنے لیے کیسے بنا لیا کہتے علیم کا مطلب میں نے کہا علیم مطلب کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سلو کمار کو سلی میرے صحابہ تم نے نماز ایسے پڑھنی جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے اللہ کے نبی صحابہ کا مسئلہ تو سمجھ آ گیا یہ بات والے کیا کریں گے میں نے کہا جب الدا کے موقع پہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من جو تم میں موجود ہے جو موجود نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ نے نماز ایسے پڑھنی جیسے نبی کو دیکھا اور ہم نے ایسے پڑھنی جیسے صحابہ نے پڑھی ہے صحابی نبی کو دیکھے گا ہم صحابی کو دیکھے گی وہی ہم نے تو نہیں دیکھا میں نے کہا میں مان تو نہیں دیکھا تو کس نے دیکھا میں نے کہا امام دنیا میں کئی ہیں ہم اس امام کو دیکھ لیتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہے اس کا نام تو بتا دے بخاری ہی ہے وہ کہتے جی نہیں وہ تو ہے ہی نہیں ان کی پیدائش تو میں کی ہے میں کسی کا نام لے امام شاپی ہے. ہے وہ تو جی ایک سو پچاس میں امام مالک ہے ان کی پیدائش کب کی ہے یہ بتا صحابہ کو دیکھا کس نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا صحابہ لے ہے صحابہ کو دیکھا امام آزم اب حریفہ میں ہے وہ اللہ کی بات رسول میں آخرین من ہوں لما یل حقوق یہ بات تم مہینہ مراد پیغمبر کے صحابہ ہیں آخری سے مراد امام سیو کی لکھا ہے اللہ امام حلیفہ ہے میں نے اس کا یہ ہے صحابہ نماز وہ پڑھے جیسے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے ہم وہ پڑھے جیسے صحابہ کو پڑھتے دیکھا ہے تو جس نے صحابہ کو پڑھتے دیکھا اسے ابو حنیفہ کہتے ہیں صحابہ کی نماز نبی والی ہے اور ہماری نماز صحابہ والی ہے ہماری نماز صحابہ والی ہے مستری کہہ رہا تھا نبی نمائندہ خدا صحابی نمائندہ ہے ہم نبی کو نمائندہ خدا سمجھتے ہیں صحابی کو نمائندہ ہے یہ میں نے نمانگ کا اشارہ کر دی ہے نہ میں نے اس پہ سارے دلائل دی ہیں میں نے ساری اس پہ بحث چیڑی ہے میں نے آپ سے کہا میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں ایک صاحب نے تو آپ میں رکھ لیا نبی بھی نمائندہ ہے صاحبی نمائندہ ہے مصطفیٰ میں اکثر جن جگہوں میں جاتا ہوں نا تو میرے تو میرا بیان جلدی کراؤ یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میرے تو جلدی کراؤ اس کی وجہ میں نے مسلسل دلائل دینے ہیں اور دلیل ایسی چیز ہے کہ دماغ بہت زیادہ بھی چلے نا چالیس منٹوں تک چلتا ہے اس بعد آہستہ آہستہ دماغ ساتھ دینا چھوڑتا ہے دلیل کو قابو کرنا اس کے بس میں ہی ہوتا اور میری مجبوری ہے میں اگر ایک گھنٹہ بیان کروں دو گھنٹے بیان کروں ہاں میرا پورا بیان بات میں سن لیں ایک ایک جملے پہ دلیل ایک ایک جملے پہ دلیل ایک جملہ بھی پورے بیان میں ایسا میں جس میں دلیل نہ دیتا ہوں بغیر کتنے دلائل یاد رکھ سکتا ہے میں اکثر کسی علاقے میں جاؤں تو میں گئے تو یار مگر ایک بات میرا بیان شروع کرو ایک ساتھ تھوڑی سی موقع کرو مجھے دو ڈھائی گھنٹے بولنے دو میں ایک موضوع پہ دلائل دیتا ہوں پھر جب میرا بیان ختم ہو جائے پھر تم چٹیں لکھو میں تمہاری چٹھو کا جواب دیتا ہوں چار گھنٹے سال میں ایک بار مجھے دے دو پھر کوئی فتنا فتنا رہ جی مجھے بتانا بڑی بات ہوں پہلے میں ایک موضوع پر دو گھنٹے بیان کروں پھر میں اعلان کرتا ہوں چٹ لکھنے لکھو میرے طرف سے کھل اختیار ہے جس موضوع پر چاہو لکھو میں تمہیں بند نہیں کرتا لیکن جس شوق سے چیٹ لکھو اسی شوق سے جواب سنو جب چیڑ لکھتے ہیں تو حاصل ہوتے ہیں جب جواب دیتا ہوں پھر چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے چھو نا آپ کی چٹ نرم ہوگی ہمارا جواب نرم ہوگا چرم ہوگی تو پھر جواب نرم نہیں ہوگا بتائیے دیر میں رکھ لیں اگر آپ نرم جواب لکھنا لینا ہے نرم سی چڑھ لکھو گرم جواب لینا ہے گرم سی لکھو آپ کی مرضی ہے ہم تو مریض کے مطابق دوا دیتے ہیں دیتے ضرور ہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ نہیں لیکن جب دیر ہوتی ہے نا پھر لوگ تھکنا شروع ہوتے ہیں پھر اٹھنا شروع ہوتے ہیں پھر دماغ کام چڑھتا ہے اور بازو صبح مزدوری پہ دفتر پہ کام پہ جانا ہوتا ہے تو پھر بے چاروں کی بس ہو جاتی ہے پھر میری عادت ہے میں گان کو سمیٹنا شروع کرتا ہوں پھر جان مختصر کرتا ہوں چلے ایک نمائند میں آ نبی نمائندہ ہے صحابی نمائندہ اب میں دوسری بات شروع کرتا ہوں میں نے کیا صحابہ کرام رضی اللہ المجمع میں سارے صحابہ ایمان ہیں لیکن ان میں چار جنہیں ہم خلف راشدین کہتے ہیں توجہ رکھنا وہ چار نمایاں ہیں ان چار میں پہلے ابو بکر صدیق دوسرے عمر فاروق تیسرے عثمان غنی اور چوتھے علی گل عنہم یہ چاروں کی ترتیب یہی ہے اور یہ ترتیب کیوں ہے اس سے چھوٹی سی دلی دن میں رکھ لیں اس لیے یہ پیغمبر کے چار صحابہ ہو ہیں جن میں سے دو کو پیغمبر نے بیٹیاں دی ہیں اور دو وہ ہیں جن سے پیغمبر نے بیٹیاں لی ہیں ابو بکر عمر سے پیغمبر نے بیٹی لی ہے عثمان علی کو نبی نے بیٹی دی ہے جس کو بی... جن سے بیٹی لے وہ سسر باپ کے درجے میں ہے बेटी کو بیٹی دے وہ के بیٹے में है। میں ہے बेटी سے है لی ہیں وہ سوسر باپ کی طرح ہیں बेटी کو بیٹیاں دی ہیں وہ داماد بیٹے کی طرح ہے باپ کا نمبر پہلے ہے بیٹے کا نمبر بعد میں ہے صدیق و عمر کا نمبر پہلے ہے अली का علی کا نمبر بعد میں ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے صدیق عمر میں بڑے ہیں عمر عمر میں چھوٹے ہیں نمبر دو صدیق ایمان پہلے لائے عمر ایمان مان بعد میں لائے تو صدیق کا نمبر پہلا ہے عمر کا نمبر دوسرا ہے عثمان و کلی میں فرق یہ ہے عثمان دماد دوہے ہیں علی دماد اکارے ہیں اور دوسرا فرق یہ ہے الق عثمان کی عمر زیادہ ہے علی کی عمر کم ہے تیسرا فرق یہ ہے حالت بلوگ میں عثمان نے کلمہ پہلے پڑا ہے علی نے بڑا ہے عثمان کا نمبر تین ہے علی کا نمبر چار ہے اب جو چاروں کی ترتیب پہ چلتے ہیں وہ برادری نہیں ہے ان میں صدیق اکبر کی اپنی اہمیت ارج عمر کی اپنی اہمیت اب چونکہ اٹھارہ سے لحجہ والا غنی رضی اللہ عنہ کی نسبت گفتگو کرتے ہیں میں پوری گفتگو نہیں کرتا ان میں تھوڑے سے واقعات جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے میں اس پہ بات کرتا ہوں اگر ایک واقعہ ذیل میں رکھ لیں اس پہ بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے اس کو سماج فرمائیں ہمارے نبی توجہ رکھے مکہ مکرمہ سے چلے حضور مدینہ مدینہ منبرا سے چلے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں آپ نے عمرے کے لیے جانا خدابیا کے مقام پر پہنچے آج جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں چند کلو کے بعد جگہ آئے گی جس کا نام شمیسیہ ہے یہ وہ جگہ ہودابیا اللہ کے نبی یہاں پہنچے ہیں ادھر سے ملی مکہ نے ہم آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے اللہ کے نبی تو اسمان کو بھیجا میں بڑا شارک واقع پیش کر رہا ہوں عثمان مکہ پہنچے اور وہاں جا کے ان سے مذاکرات کرنے سے ہم مذاکرات کے لیے چلنے لگے صحابہ میں سے بعد میں کہا میں عثمان کے مزے ہے وہ ہم تو مکہ الگے مدینہ سے آئے تباب کریں گے ہم تباب نہ کر سکے عثمان تو تو کرے گا اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے عثمان عصمان اتنا اعتماد ضرور ہے میرے بغیر تلاب وہ نہیں کرے گا عثمان مکہ میں پہنچے تو مکہ بالو نے کہا اگر تم چاہو تو نبی نہیں کر سکتے ابانے لگے میں اپنے نبی کے بغیر طباف نہیں کر سکتا اڑا دی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ تم کرو امب عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے صحابہ کے جب بیٹھ کے یہ تیار ہوئے ادھر قرآن کی آئے دوسری ہے رضی اللہ علیہ پالیمانہ بھی اللہ کی بحد کرنے والوں سے راضی ہے اللہ پاک کا فیصلہ آ گیا خیر اگلی تفصیلات اب جانتے ہیں معاہدہ ہوا معاہدے کے ساتھ اضور کو واپس جانے پر لگا انتہ مہینہ یہ سورت الفتح کی نازل ہوئی اگر اس میں بنیاد عثمانی غریب تھی جن کی بنیاد سے یہ سارا معاہدہ ہوا ان کی بنیاد سے اللہ کے پیغمبر معاہدہ کر کے واپس کیے ہیں یہ سورت الفتح نازل ہوئی ہے اب یہاں دو تین باتیں سمجھے نمبر ایک عثمان بین عفان ندی الحو یہ ندی کے دماغ ہے دو اعتما ہونے کی وجہ سے ہر عثمان کو سنور کہا جاتا ہے ایک طبقے کے یہاں سے غلط فہمی لگی ہے کہ دیکھو جی عثمان کون ہے نبی کے دماد ہیں عثمان کے نکاح بیٹیاں پیغمبر کی دو ہیں رقیا ان کے جانے کے بعد امن کلسوم ہے انہیں سنگ کہتے ہیں یہ نورین تفریح نور کی ہے ایک نور رقیہ ہے اور ایک نور امے کلسوم ہے اگر پیغمبر نور نہیں تھے تو پیغمبر کی بیٹیاں نور کیا تھے اگر پیغمبر کی بیٹیاں نور ہیں زمانہ پیغمبر نور ہے تبھی کہا جاتا ہے عثمان کو جو بزن کہنے سے پیغمبر کا نور ہونا ثابت ہے پیغمبر کی بے شیر ثابت نہیں ہوتی تو سے سمجھنا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اگر عثمان غنی کے گھر میں پیغمبر کی بیٹی روکیہ و نور ہے تو میرا سوال یہ ہے عثمان غنی نور ہے یا بشر ہے بولے گا کہ بشر ہے میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ ایک طرف بشر ہو ایک طرف نور ہو اگر جنگس بدل جائے تو کیا کا نکاح ہو سکتا ہے جینس بدلنے سے نکاح نہیں ہوتا اگر بیٹی نور ہے تو حامد کو نور ماننا پڑے گا کبھی تو نکاح ہوگا اگر حامد بچر ہے تو بینی کو بچر ماننا پڑے گا تب ہی تو نکاح ہوگا جنس کا بدل جانا یہ کسی بندے کی خوبی نہیں ہے لیکن یہ بندے کا عیب ہے میرے پیغمبر کی رات بچر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے پیغمبر کا بقش نور ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں لیکن نبی کے بخش نور سے یا ندی کی بشریت ختم جائے گی جو کیسے ختم ہو جائے گی آپ سے ایک دو سوال علی نام ہے رضی علی میں جب دلیل علی نام ہے اور ان کا وقف کیا ہے اسد اللہ بخش کیا ہے اسد اللہ کا معنی اللہ کا شیر نام خالد ہے اور بخش کیا ہے بولتے جاؤ نا دلیل سمجھو علی نام اور بصف اسد کا اللہ کا شیر حمزہ نام ہے اسد اللہ اسد اللہ کا اللہ کا خالد نام ہے اب کوئی بندہ کہ جی اللہ خالد بشر نہیں ہے کیوں وہ اللہ کی تلوار ہے تلوار تو بشر نہیں ہوتی اط علی بشر نہیں ہے کیوں اللہ کے شیر ہیں شیر تو بشر نہیں ہوتا اب اسے گوگے پاگل یہ شیر بصف ہے اصل میں بشر ہے تلوار بصف ہے اصل میں بشر ہے نور بصف ہے اصل میں بشر ہے اصل میں کیا ہے اگر وقف نور سے بشریت ختم ہوتی ہے تو وقف سیف سے علی کی بشریت ختم کرو سمجھا رہی وقف سیف سے خالد کی بشریت ختم کرو بخش اصلیت سے علی کی بشریت ختم کرو ذات بشر ہے بس اصد ہے ذات بشر ہے بس سرپ ہے پیغمبر کی ذات بشر ہے اور بصف نور ہے مصطفیٰ سہارا مفتارے سہارا ایک دلی سمجھنا جو بندہ یہ بات آپ سے کہے میں تم کون ہودر میں شاہ صاحب اور جو رکھنا کون ہو شاہ صاحب کمرہ پیر صاحب بابا جی سادا اچھا تم شاہ صاحب ہو جی तुम تم بشر ہو جی ہاں تمہارے نانا بھی کون سے نور تو نور کی اولاد بشر کیسے نہیں سمجھ نور کی اولاد؟, کی اولاد بشر ہوگی نور کی اولاد یہ بات الگ ہے کہ نور کی اولاد ہوتی ہے یا نہیں چھوڑ دے اس کو نور <تصفح> کی اولاد مانے بھی تو نور کی اولاد کیا ہوگی آپی <تصفح> نے کہتے ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں تم جلت کے گھروں میں گرتے ہو باپ کی نسل اور ہو بیٹے کی نسل اور ہو یہ جلت ہے جو نسل باپ کی ہو وہی نسل بیٹے کی ہو یہ عزت ہے اگر تم نبی کی اولاد میں سے ہو خود کو بشر کہتے ہو بیمبر کو بشر مانو یہ تمہاری عزت ہے والد نور ہو بیٹا بشر ہو بیٹے کی نسل الگ ہو یہ بیٹے کے اندر عیب ہے نسل باپ والی یہ بیٹے کے اندر خوبی ہے ہم تمہیں عزت دینا چاہتے ہیں تم ضری ہونا چاہتے ہو ہم عزت دیتے ہیں کہ نہیں ہم تو عزت دے رہے ہیں نانا کی نسل ہے قوم ہے وہی آگے کی ہے یہ بات سمجھ آ رہی اور ذریعہ سمجھو میں وہ دلی پیش کروں جو عموماً آپ پیش نہیں کرتے بابا ارسل رسول بالسانی قومی اللہ پرماتم جق نبی کو رسول کسی شخص کو رسول بنا کے بیچے رسول کی بہی اس زبان میں ہے جو زبان اس کی قوم کی ہے جو زبان اس کی قوم کی ہے اگر پی نور ہے تو اس کی قوم پہ نور ہوگی اگر قوم بشر ہے تو پھر پیغمبر بشر ہوگا اللہ خود فرما رہے ہیں میں نبی کو وہی زبان دیتا ہوں جو زبان اس کی قوم کی ہے ہمارے پیغمبر کی قوم عرب ہے اگر وہ قوم عرب بشر ہے تو پیغمبر بشر ہے اگر قوم عرب نور ہے تو پیغمبر نور ہے فیصلہ تم نے کرنا ہے عرب بشر ہے یا نور ہے یہ قرآن کہہ رہے اللہ خان قومی کاری پھر یہ بتاؤ ان کو ظلم کا ہم کیوں کہتے ہیں محرے کا ظلم اسے بھی کہتے ہیں یا نور کمانا وہ نہیں جو تو سمجھا نور کمانا یہ نبی کا نور نظر ہے یہ نبی کا لگتے جگر ہے بیٹی کو لگتے جگر بھی کہتے ہیں نور نظر بھی کہتے ہیں روکیہ نبی کی نور نظر ہے ام کو نبی کی نور نظر ہے نور نظر کمانا جس طرح اولاد آزمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نور ہوتی ہے نورِ نظر ہے ٹھنڈک یہ ٹھنڈک پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی آنگ کی ٹھنڈک ہے پیغمبر کی اولاد پیگمبر کی آگ کی ٹھنڈک ہے وہ پیغمبر کی نورے نظر ہے پیغمبر کی ٹھنڈک کو ملی ہے پیغمبر کی ٹھنڈک نورے نظر عثمان کو ملی ہے ایک نہیں دو ملی ہے انہیں کہا نبی کی بیٹی نور نظر ہیں اور عثمان کی بھٹیاں ہیں اس وجہ سے نہیں کہا وہ نور ہیں اس وجہ سے کہا کہ نظر بسوں کا ایک لفظ یہ بھارت میں نہیں ہوتا لیکن لفظ ہوتا ہے میں نے آپ سے پہلے کہنا آپ کو یہ بار بار بات کہ اب میں اصول پہ میں ساری شروع کرتا تو سٹیج والوں کو نیند آنی عوام کا تو بس پڑنی نیم یہ ٹائم کی بات نہیں ہے نا فطری سی بات ہے مجھے نیند نہیں آنی میں نے سفر کیا مگر بار میں ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ سکھاؤں میں تو ترو تازہ ہو کر آیا مجھے کہہ سکی سٹیج پہ آنے والا مولوی ترو تازہ ہوتا ہے دیکھو مجھے پانی مل رہا ہے تمہیں کو پانی دے گا کیونکہ وہ پیاس اٹھے گا لوگ یار بیٹھو شرم کر دور سے آتے ہم قدم نہیں کرتے وہ پیاس تو بندی باتی ہے اور دو گلاس پانی پی کر بیٹھا ہو اس میں پانی نکالنا بھی ہوتا ہے تین سال کی مجبوری ہیں ضرورتیں ہی بچا یہ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں میں پھر بات سمیٹتا ہوں چلو مجھے اب آپ آپ کہتے ہیں مولا تم دو گھنٹے بات کرو مجھے ٹینشن نہیں ہے جیسا مغرب کو رکو ایشام وخر کرو میں تین گھنٹے بات لیکن بات صرف سنے نا لوگ پھر چٹے لکھے پھر مسئلہ اور میں خدا کی ذات سے بھروسہ کرتا دوں آپ کا یہ خیران ہے نا میں سال میں ایک بار ہوں جس کا میری ترتیب پر ہو آپ دیکھنا کتنے سبل کیسے ہوتے ہیں کتنے سبتے گیسے جتنے مسائل موجود ہے چٹے لکھتے جائیں پوچھتے جائیں لکھتے جائیں پوچھتے جائیں ہم کسی جیٹ پر دلیل نہ دے تو پھر گئے نا ویسے دلیل دینی چھوڑ دی ہے. میں عرض کر رہا تھا ایک مسئلہ سمجھ آیا پیغمبر بشر یا نور ہیں؟ پوری بات کو حضور کی ذات بشر ہے حضور کا برف نور ہے پیغمبر بشر ہیں یا نور ہیں پوری بات کو ہو ذات اور بخش ہم بشر بھی مانتے ہیں نور بھی مانتے ہیں اب بتاؤ قرآن کی کوئی ہے ہمارے خلاف جائے گی جائے گی جب ہم نور مانتے ہیں ہمارے خلاف کیسے بشر مانتے ہیں ہمارے خلاف کیسے ذات آپ کی بشر ہے اور صرف آپ کی نور ماشاء اللہ یہ دیکھو مولانا صاحب کا کیسا نورانی چہرہ ہے کا کیا مانا کو روٹی چہرہ نورانی بن گیا نور بن گیا کھانے کی ضرورت کیا نورانی چہرے کا ماننا یہ نہیں چھوڑ دے گا نورانی چہرے کا مانا کہ اس کے پر خدا کی رحمت ہی اتر رہی ہیں برکتیں آ رہی ہیں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے یہ مانا ہوتا ہے نورانی چہرے کا اس لیے ہم پیغمبر کہتے ہیں نور سے مراد پیغمبر کی ذات بشر ہے اور پیغمبر کا بصر نور ہے رضی اللہ صلی اللہ دوسری بات سمجھے حضرت عثمان غنی مکہ میں اور اللہ کے نبی میں عثمان غنی مکہ میں اللہ کے نبی اللہ کے نبی بیت لے رہے ہیں بیت کس بات کی ہے کہ عثمان شہید ہو گیا ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ کے نبی کے پاس غیر کا علم ہے صحابہ کرام عام سو کی بیت وہ ختم ہو جاتی ہے جب پتہ ہے عثمان زندہ ہے پتا ہے لڑائی نہیں ہونی پتا نہیں ہونا بیگے رکھنا میں تو ادب کی وجہ سے وہ لفظ ہرگز نہیں کہہ سکتا جو لفظ بسا کا ہمارے علماء فرما دیتے ہیں جب یہ پتا ہے صحابی زندہ ہے یہ پتا ہے یہ قتل نہیں ہوا یہ پتہ ہے لڑائی نہیں ہونی تو پھر ان کی بیس سے اللہ رضا مندی کا اعلان کیوں فرما رہے ہیں نبی کا صحابہ سے بیس لینا پیغمبر کے ہاتھ پر صحابہ کا بیس کرنا خدا کے رضی اللہ علوم کے اعلان فرمانا اس بات کی دہیل ہے میرے پیغمبر کے نہیں ہے عثمان قتل ہو چکا ہے اگر علم میں ہوتا کہ عثمان زندہ ہے قتل نہیں ہوا تو پھر بیس کمانا کوئی نہیں تھا تو یہ کہنا نبی کے بعد پاس ہے یہ ساری بیت کو چھٹرا دیتا ہے صحابہ کی وفا پہ پانی پھیر دیتا ہے صحابہ کے اعلان رضا کے مارے نہیں رہتے اس ہمارا دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ اگر نبی کو دکھانے پہ آ جائے ندی فرش پہ ہے اللہ آپ کی خبریں بتا دے نبی کو بتانے پہ آ جائے پیغمبر مکہ میں ہے غیر المقر کی دیواریں بھی دکھا دے اللہ نہ دکھانے پر آئے تو نبی مکانی پر موجود ہے حضرت رضی اللہ کا حال وہ کے نیچے ہے خدا نہ دکھائے اللہ نہ دکھائے نبی میں ہے عثمان مکہ مکمہ میں زندہ ہے اللہ خبر چھپا لے یا ہر کے لیے نہیں ہے پیغمبر علم و غائب رکھتے ہیں غیر کی خبر دینا الگ ہے غیب کا علم ہونا الگ ہے اللہ کبھی نبی کو وغیرہ کی خبریں دے دیتے ہیں کمیل بنانا دیغمبر غیر کا علم رکھتا ہے غیب صرف خدا کے پاس ہے میں تیسری بات کہنے لگ اللہ کے نبی مکہ سے چلے مدینہ مربرہ سے چلے اجاپیا پیار روکے ہیں ہر بندہ کہتے حضور مدینہ سے چلے اجادیا پر آئے ہیں پھر معاہدہ ہوا حضور واپس مدینہ آئے ہیں پھر اگلے سال مدینہ سے مکہ گئے ہیں آپ نے عمرہ کیا ہے پھر واپس مدینہ آئے ہیں ہمیں یہ بات سمجھاؤ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ پہ مزدور ہوتے آنے اور جانے کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور, اور جو آتا اور, اور جاتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا نہیں ہے یہ واقعہ تو سبھی بنیں گے جب ہم پیغمبر کے لیے غیر کے قائم نہ ہو یا ایک اور عقیدے پر بات کرے اور تمہارے گنی کہاں پر بودھائی. بودھائی. مکام اللہ کے نبی کہاں پر خدایا حجابی میں توجہ رکھنا عزت عثمان کنی مکہ میں نماز پڑھتے ہوں گے یا نہیں بولو یہ کوئی سوچنے کی بات ہے بھائی نماز پڑھتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے نماز میں اچھا حیات بیٹھتے ہوں گے یا نہیں اتہیات میں نبی پر درود پڑھتے ہوں گے یا نہیں سوچتے جاؤ نا اب یہ تمہارے سیدھے خلاف پھیلے ڈالنے لگی ہر بندے نے راستے تلاشی ہے ہمارا سیدھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں مصرد احمد میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حیاتی خیر اللہ کو خیر اللہ کو میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے میرا دنیا کو چھوڑ جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے جب میں دنیا چھوڑ جاؤں گا تو رضمال حکم علینگا تمہارے امال مجھ پہ پیش ہوں گے تو مکان حسین حمید اللہ علیہ اگر تمہارا نیک قمل ہوگا میں اللہ سے اللہ کا شکر ادا کروں گا خطم اگر تمہارا اعمال گندہ ہوا میں بنا سے وہاں بھی کروں گا جب ہمارا نظریہ ہے ہمارا نظریہ ہے علی پاک میں ہے تو میری قبر کے پاس ضرور پڑھا جائے میں برائے رات سنتا ہوں منسلح فخر ہو وہی روایت کو نمت ہو و جب ضرور دور سے پڑھا جائے مجھ پہ پہنچایا پہ پہ جاتا ہے تمہارے خلاف اعتراض آ اگر اس خزیز کو مان لیا جائے تمہارا عقیدہ القبر کر لیا جائے عثمان مکہ میں ہے نماز پڑھتے ہوں گے درود پڑھتے ہوں گے اگر نبی پہ پیش ہوتا نبی بیت کیوں لیتے پیش نہیں ہوا تو بیت لی ہے سو <تصفح> سمجھ آ گیا اگر نبی پہ امال پیش ہوتے ہیں تو بیت کیوں لی ہے وہ تو, تو پتا جنڈا اور اگر پیش نہیں ہوتے تبھی تو آپ کا خیال ہوا نا عثمان شہید ہو گئے میرے بات سمجھنا کسی شخص پر اعتراض کرنے سے پہلے اس کا عقیدہ اسے سمجھ لو جب تک اس کا عقیدہ اس سے نہ سمجھو اس پہ اعتراض کبھی نہ کرنا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں سے امت کے عمال پیش ہوتے تھے یہ ہمارا عقیدہ پیغمبر کی وفات کے بعد کا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد پیغمبر پہ امت کے امال پیش ہوتے ہیں نبی کی جبر پہ سلاد پڑو سنتے ہیں دور سے بڑوں پہنچایا جاتا ہے جب زندگی میں ہم ام امال کے پیش ہونے کے قائد ہی نہیں ہیں آپ نے دلیل کیسے پیش کر دی ہے اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ کہ ہے ہم بات کرتے ہیں موت کے بعد کی تم حوالے دیتے ہو موت سے قبل کی جب ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں ہے ہمارے خلاف دلیل بنتی کیسے ہیں جب یہ ہمارا کیت ہی نہیں ہے تو ہمارے خلاف دلیل بنے گی کی کیسے ایک بات میں علما کے لیے کہتا ہوں عوام بھی سمجھے گی اس کی فرق کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تھے تب تو ہمارا قیدانی عمال ہمار پیش ہوتے ہیں اور جب اس دنیا میں نہیں ہے اب ہمارا عقیدہ کے امال پیش ہوتے ہیں مجھے بندہ کہتا ہے فرق کیا ہے میں نے کہا فرق سمجھو امال کے پیش ہونے کی ضرورت کب ہوتی ہے امال کے پیش ہونے کی وجہ کیا ہے ان کے پیش ہونے کی ضرورت کیا ہے اللہ کے نبی پورے عالم کے نبی ہیں آپ نے عالم میں تئی سال محنت کی ہے آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے اب پیغمبر کی امت کے امال کا پیش ہونا یہ گویا اجمالم پیغمبر کی پیغمبر کی امت کی کارگزاری کا جانا ہے نبی دنیا میں اپنی آنکھوں سے کارگزاری دیکھ رہے ہیں صحابہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں امال کے پیش ہونے کی حاجت ہی نہیں ہے جب دنیا سے چلے گئے اب اس بات کی ضرورت تھی ہمارے پیغمبر پر امت کے امال پیش ہوتے زندگی میں حاجت نہیں تھی یہ مسئلہ بھی نہیں تھا زندگی کے بعد حاجت ہے تو مسئلہ زندگی کے بعد کا ہے تو جب ہمارا پیٹا موت کے بعد کا ہے اس پر آپ کے خلاف کوئی جدید ہے آگا میں پیش فرما دو ہم مانگ لیں گے اور اگر ہمارے عقیدے کے خلاف دلیل نہیں ہے تو وہ دلیلیں پیش نہ کرو جو ہمارے عقیدے کے خلاف بندی ہے اس لیے ہمارا نظریہ وہی ہے جو ہمارے قابل علم دیوبند کا ہے اللہ ہم سب کو اپنے قابل علم دیوبند کے نقشے قدم پہ چلنے کی توحیق فرمائے توجہ رکھے میں پورے دھیان کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر رہا نبی نمائندہ خدا ہے صحابی نمائندہ ہے الفاظ قرآن یہ نبی سے ملیں گے الفاظ قرآن کا معنی یہ پیغمبر سے ملے گا اور پیغمبر کی حدیث کے الفاظ پیغمبر کے صحابہ سے ملیں گے اور معنی بھی پیغمبر کے صحابہ سے ملے گا جھگڑا الفاظ قرآن پہ نہیں ہے جھگڑا معنی قرآن پہ ہے جھگڑا الفاظ حدیث پہ نہیں ہے جھگڑا مان حدیث الفاظ حدیث پر ہے یہ کتنے الفاظ سے نہیں جتنے معنی اپنے کمرے سے پیدا ہوتے ہیں نمبر دو میں نے اب کیا نکیر معصول ہے اور صحابی تنہا یہ مومن تنہا آجل, تنہا حجت طرح طرح حجر طرح معیار کی طرح معصوم ہے لیکن معصوم کا معنی آپ کیلم میں ہونا چاہیے محفوظ کا معنی آپ کیلب میں ہونا چاہیے جب ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہر کسی نہیں ہے کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے جب صحابی کو محفوظ کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے گناہ ہوتا نہیں ہے اس کا مانا یہ ہے صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ صحابی کے نام امال میں باقی رہنے دیتا نہیں ہے تو معصوم کا مانا یہ نہیں نبی گناہ کرتا نہیں معصوم کا مانا اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں صحابی کے محفوظوں نے کمانا یہ نہیں صحابی سے گناہ ہوتا نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے ہو جاتا ہے اللہ صحابی کے نام امال میں باقی رہنے دیتے نہیں ہے نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے اور تیسرا میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی مختصر سی بات کی ہے اللہ ہم سب کو آل و سنت والجماعت افنا دیوبند کے عقائد پر کاربند رہنے کی توفیق اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اپنے اقابر اور دیوبند کے ساتھ کر دے باخردان دعوانا الحمدللہ رب پڑھیں الحمد للہ مخروضوں کے قرض ادا فرماس مدرسے کو ظاہری پر باتیں ادا فرماس کے خیال و عام فرما جن حضرات نے جلسے کے لیے کچھ بھی احتمام کیا دنیا میں اپنے اللہ اسلام اور ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ جو بدفا ہے ان کو ہدایت فرما اگر مقدر میں ہدایت جن کی ختم فرما اللہ کی نعمت دی ہے کف سے محفوظ فرما سنت کے نعمت دی ہے بیدان سے بچا اعلی حق سے جوڑا بات سے بچا کی نعمت دی ہے بیماری سے بچا جت کی نعمت دی ہے جدت سے بچا مولائے کریم اے مولا کریم کتنے حضرات لائے ہیں سب کھانا قبول فرما یا جس کے دل میں جو بھی جائے خواہش ہو اپنے کرم سے اس کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ کریم خلف ہی محمد